الحمد لله رب العالمين ولا عقب للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان فرقان بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہۃ السلام علیک اللہ ولا علی کو صحابیا محبوبہ رب العالمین صلاۃ السلام علیک راحت العشقین ولا علی کو صحابیہ نبی الرحمہ تمام حمد وصنت عاریف و توصیف اللہ جلہ مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے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 علی مرتبہ ذیوقار محتشم سامین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہم دین کوس کے چوتھے روز آپ کی شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کے اجالے ہمارے من میں انڈھیل دے ہماری روحوں کو حرارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے حضرت ابو بکر بن داسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پانچ لاکھ احادیث کو زبانی یاد کیا پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بطور خلاصہ حضور علیہ السلام کے چار ہزار فرامین چار ہزار احادیث بطور خلاصہ رہ گئی زہد و مناقب فضائل اور قصص پر جو احادیث مشتمل تھیں میں نے ان کو الگ کر دیا اور جن احادیث سے احکام شرعیہ کا استمباط و استخراج ہوتا تھا میں نے ان احادیث کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف آٹھ سو احادیث ان آٹھ سو احادیث کا ایک اور خلاصہ میں نے تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف چار حادیثیں امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ چار احادیث دین کی بنیاد ہیں دین کی جڑ ہیں ابن سلا نے ان احادیث کو مداد الاسلام لکھا ہے یہ چار حدیثیں کون سی ہیں جو حضور علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ ہیں جوام الکلم سے ہیں اور یہ وہ احادیث ہیں جو, جو کلمات کے اعتبار سے تھوڑے کلمات رکھتی ہیں لیکن اس کے مفاہیم و مطالب اور اس کی تشریح و توضیحات کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے ایک بہت سارا وقت درکار ہے ان میں سے پہلی حدیث جو حضرت امام ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پانچ لاکھ فرامین کے خلاصے کے طور پہ جمع کی ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان نور ان عمل اعمال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ حدیث پاک ہماری زندگی کے اندر ایک نظم پیدا کرتی ہے اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس سے قبل دیکھ لیں کہ اس میں نیت کی خرابی تو نہیں ہے اسلام نے ہمیں خلوص کی طرف بلایا ہے اور خلوص اگر عمل میں نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا ریاکاری اس کی اتنی شدت کے ساتھ نفی کی گئی کہ اسلام میں ریا کو شرک کہا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو مسجد نبوی سے باہر تشریف لانے لگے تو انہوں نے حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا کہ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا مواز تم یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو تو حضرت مواض نے کہا کہ مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا تو کہا وہ کیا فرمان ہے حضور کا تو حضرت معاذبن جبل نے حضور علیہ السلام سے مروی ایک حدیث سنائی اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معمولی سی ریا بھی شرک ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عمل میں ریا پیدا ہو خلوص نہ ہو للہیت نہ ہو اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول کرتا ہے اللہ کے ہاں ناخالص عمل قبول نہیں ہوتے یہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر بڑی دیر سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آؤ دربار نبی میں چلیں کھوٹے سکے بھی وہاں پہ چلتے ہیں یہ کسی شاعر کا اپنا مزاج ہے شریعت کا مزاج نہیں ہے حضور کے دربار میں کھوٹے سے نہیں چلتے وہاں خالص قبول کیا جاتا ہے اور یہ پانچ لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ ہے ان عمل اعمال و <بِنِّيَّات> اعمال کا دار و مدار حسن نیت پہ ہے اس حدیث کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے حضرت شیخ علی المدینی کہتے ہیں کہ اس کی بہترین سند وہ ہے جو حضرت یہ بن سعید انصاری سے مروی ہے اور حضرت یہ بن سعید سے اس حدیث کو ایک دو دس بیس پچاس سو آدمی نے روایت نہیں کیا سات سو لوگوں نے روایت کیا ہے اس قدر یہ حدیث شہرت کے مقام پہ فائز المرام ہے اور آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث پہلے نہ سنی ہو اتنی مشہور روایت ہے ان نمال اعمال بن اعمال کا دار و مدار حسنِ نیت پر ہے دوسری حدیث حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قالا سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ فرمایا کرتے تھے ان الحلال بیہ و ان الحرام بیہن و بینما مشتب لا یا لمنہ من الناس منس و منتقش شبہات اسطبر عال دین ہی و عرض ہی مم واقع الحرام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے حرام اور حلال کے درمیان کچھ چیزیں شب والی جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں یہ چیزیں حلال ہیں یہ چیزیں حرام ہیں یہ بالکل واضح ہیں اور کچھ چیزوں کے بارے میں اشتبا پایا جاتا ہے زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں تو حضور نے شاد فرمایا فمانت تکش جو شبے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اپنا دین بھی بچا لیا اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا تو حلال بھی واضح حرام بھی واضح درمیان میں کچھ امور ہیں جو مشتبے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس سے گریز کرنا چاہیے ہمیں اگر کھانے میں شک پڑ جائے کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے تو قیمتی کھانا بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کو نہیں کھاتے تو دین کے معاملے میں ہم کیوں جو ہے وہ احتیاط نہ برتیں تو جو چیزیں واضح ہیں حلت کے اعتبار سے اور حرمت کے اعتبار سے وہ تو واضح ہیں لیکن جو شبے والی چیزیں ہیں ان سے بھی اہل ایمان اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہیں تیسری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام تر کو ہوں مالا یا ہے کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیں اس کا اٹھنے والا ایک کے قدم با مقصد ہو اس کی زبان سے جو گفتگو شادر ہو رہی ہے وہ با مقصد ہو اس کا قول و عمل اس کا طرز زندگی اس کا انداز معاشرت با مقصد ہو مقصدیت سے بھرپور زندگی اس کی گزرے تو یہ کسی شخص کے اسلام کا حسن ہے کسی شخص کے اسلام کا جمال ہے آج ہم اپنا وقت جس طرح برباد کر رہے ہیں فضول اور بیہودہ گفتگو میں جس طرح اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور جس انداز کے ساتھ اپنے وقت کا مصرف ہم نے بنایا ہوا ہے ہم اس حدیث کی روشنی میں غور کریں اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو ایک ایک سات کو بامقصد بنائیں چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ کا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یو من و احدم حت ما یو لنفسه ہے ہی اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ جذبات اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ اس کا خونی رشتے کا بھائی ہو یا اس کا دینی بھائی ہو تو وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے انسان کے جذبوں کی کائنات جب تک کتنی پاکیزہ تر نہیں ہو جاتی اور اس کا باطن اتنا ستھرا جب تک نہیں ہو جاتا تو اتنی دیر تک ایمان کا کمال وہ نہیں پا سکتا ایمان ایک نفع بخش چیز کا نام ہے ایمان خل کے خدا کو رہنمائی اور خل کے خدا کی خیرخاہی کا نام ہے اس لیے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرے تو وہ اپنے ایمان کو مکمل نہ سمجھے ایمان کی تکمیل تب ہوگی کہ جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی پسند کرے یہ وہ چار احادیث ہیں کہ جو مدار اسلام ہیں اور حضور علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ امام ابو داؤت نے جو ہے وہ تیار کیا ہے ویسے حضور کا ایک ایک فرمان نور زندگی بدل دینے والا ہے اور من میں چراغاں کرنے والا ہے لیکن پھولوں میں سے یہ نمایاں پھول چن کر کے ہمارے لیے حضرت امام ابو داؤت نے رکھے ہیں چار چیزیں اور سماعت کیجیے حضرت ابو سالبہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کالا کہتے ہیں رسول کریم نے اشاد فرمایا ان اللہ ارزا و جل فرا دا فرا فلا تو اللہ تعالیٰ شانہو نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو کبھی بھی ان کو ضائع نہ کریں جب رب نے فرض قرار دے دیا تو پھر اس کو ضائع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک متی اور مومن سے متصور ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو ان فرائض کو ضائع کر دے جن کے ادا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے پہلی بات یہ کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو ان کو ضائع مت کرو دوسری بات وہ حد ہدود فلادوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حد بندی کی ہے تو اللہ کی حدوں کو تجاوز نہ کرو اس کی حدوں کا لحاظ رکھو تیسری چیز ہر رما اشیا فلاںن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ ان کے نیڑے نہ جاؤ اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تین چیزیں چوتھی چیز وہ ساک ان اشیاء رحمت غیر نسان فلاں تب ہسو انہا اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ جل شاہو نے خاموشی اختیار کی ہے رحمت اللہ کن صرف تمہارے اوپر رحمت کرتے ہوئے غیرانسی اللہ بھولا نہیں کہ بھول کے ان چیزوں کو بیان کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا یاد نہیں رہی ایسا نہیں ہے جانتے بوجھتے ہوئے صرف اپنی رحمت کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہ شانہ خاموشی اختیار کی ہے تب ہسو انہا تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو تو یہ چار چیزیں خلاصے کے طور پہ اتنی خوبصورت ہیں کہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین ڈھب اور ایک بہترین سلیقہ ہے حضرت ابو کبشا الانماری رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت ہے روایت تو طویل ہے لیکن اس کا ایک حساب کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما دنیا لے ارب آتے دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے پہلا بندہ ابدن رضا کہ اللہ مالَََََََََََََ و علم فہوا یت کی فی ہے ربہ ہُ یاسل و راہما ہُو یا مال فی ہے بے حق ہی فحاضہ بے افطل پہلا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا علم بھی دیا دونوں چیزیں اس بندے کو عطا کر دی گئیں فہوا یت کی فی ہے ربا تو وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ یاسل و اور صلا رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اجزاء و اقرباء کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے صلا رحمی کرتا ہے بیام اللّہ فی ہے بےحق کے ہی اور اس علم میں اور اس مال میں اللہ تعالیٰ جل شاہ کا جو حق ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے فحاظہ بے اف منازل قدر و منزلت کے لحاظ سے یہ کائنات میں افضل ترین شخص ہے کہ جس کو علم بھی دیا گیا مال بھی دیا گیا تو وہ اپنے مال کو اللہ سے ڈر کر کے سلا رحمی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے کسی کا حق غصب نہیں کرتا تو ان چار لوگوں میں سے یہ شخص جو ہے وہ انتہائی افضل مرتبے پہ فائض المرام ہے دوسرا شخص وہ آبد الراض کا اللہ علمَََََََََََََ ولم یر ذک دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا مال سے محرومی ہے وہ صادق النیہ اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے یقول ہے لو ان لی مالن لا مل تو بے عمل فلان اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں بندے کی طرح خرچ کرتا جو مال اور علم جس کو دونوں دیے گئے ہیں تو جس طرح راہ خدا میں وہ خرچ کرتا ہے سلا رحمی کرتا ہے اور اللہ کا حق ادا کرتا ہے یہ جس کو صرف علم دیا گیا مال نہیں دیا گیا تو یہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا میں اس کو اچھے مقاصد میں استعمال کرتا میں دینی ادارے کی تعمیر کرتا میں مساجد کی تعمیر کرتا اس کے دل میں جذبات ہیں امٹتے ہیں وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس طرح اس کو خرچ کرتا لیکن یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا صدق کے نیت سے کہہ رہا ہے اگر اس کے پاس ہوتا تو ایسا ہی کرتا کرتاؤں <سِواؤن> پہلا شخص جس نے مال خرچ کیا اور یہ شخص جو نیت کر رہا ہے اگر ہوتا تو ایسا دونوں اجر میں برابر ہے گوشت نے خرچ کیا نہیں ہے لیکن اجر میں اس کو بھی اس بندے جیسا ہی عطا کیا جائے گا جس نے املند خرچ کیا ہے وہ اب دن رضا اللہ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ لم ذک ہو علما اور رزق علم نہیں دیا علم کا رزق اس کے پاس نہیں تھا مال ہی مال تھا وہ ہوا یت خبا تو فی ہی بغیر علم اور وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مال میں گڑبڑ کرتا ہے لا یت کی فی ہے ربہ اور اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے ولا یسلفی ہے راہما اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا ولا یا ملوفی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کرتا فہذہ بے اخبا منازل یہ سب سے خبیص ترین شخص ہے یہ برا ترین شخص ہے چوتھا شخص وہ ابدن لم یرک ہو مالً ولا علم جسے مال بھی نہیں دیا گیا علم بھی نہیں دیا گیا وہ ہوا یقول اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالن لا تو فی ہے بے عمل فلان تو ہو وزر ہو ما صواً وہ کہتا اگر کہ میرے پاس فلاں شخص کی طرح مال ہوتا یہ تیسرا شخص جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے اور وہ فضول خرچیوں میں اللّہ طلوع میں اڑاتا ہے عیش و عشرت کرتا ہے شراب نوشی کرتا ہے بے حیائی اریانی فحاشی کو فروغ دیتا ہے معاشرے کے اندر غلازت اور گندگیوں کو پھیلاتا ہے اس امیر کی طرح اس شخص کا دل چاہا کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو فلاں بندہ دولت سے ایش و اشرت کر رہا ہے تو میں بھی اس دولت سے عیش و اشرت کرتا لیکن اس کے پاس دولت نہیں تھی علم بھی نہیں تھا جو اس نے چاہا وہ کر بھی نہیں سکا وہ وزرحما سواون وہ جو خبیص ترین منزل میں ہے یہ شخص بھی گناہ میں اس کے برابر ہی ہے عیش بھی نہیں کی ہے اور اس کے برے درجے پر بھی پہنچ گیا اس نیت کے ساتھ کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جو ہے وہ اس کی طرح اپنی زندگی گزارتا یہ وہ لوگ ہیں جن میں دو خوش نصیب ہیں اور دو بد نصیب ہیں آئیے ایک اور حضور کا فرمان سنیے آکا کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر نے بھی اس کو روایت کیا ارباؤن ازاکنفی کا فلاح فلا کا ما فات کا محنت دنیا حضورت فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں اگر تیرے پاس وہ ہیں تو دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے تو پریشانی نہیں ہے اگر چار چیزوں کا سرمایہ تیرے پاس ہے پھر دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے فلا علئی تو تجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ چار چیزوں کو تجھے عطا کر دیا گیا یہ چار چیزیں ودیت کر دی گئی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی لیکن یہ چار چیزیں وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث, بات کی سچائی جب بھی بولتا ہے, سچ بولتا ہے جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا حالات ایسے ہیں دل کی حالت ایسی ہے طبیعت ایسی ہے کچھ لوگوں کے لیے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے اور اگر وہ کسی ایسے اوکھے ویلے پھنس بھی جائیں تو پھر بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں ہجرت کی شب ہے حضرت صدیق اکبر حضور کو لے کر کے جا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گرفتاری پر ابو جہل نے جو انعام رکھا تھا وہ بہت بڑا تھا ایک سو سرخ اونٹ اور دو سو اوکیا چاندی اور بہت کچھ انعام اور اکرام اور تقریمات رکھی تھیں اب ایک شخص جو حضور کو جانتا نہیں تھا حضرت ابو بکر سے بھی شناسہ نہیں تھا تو پورا عرب ڈھونڈنے نکل پڑا تھا حضور کو تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور حضور بھی ساتھ اس کو شک پڑا کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ یہی نہ ہو تو حضرت ابو بکر کو پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے اب اگر حضرت ابو بکر کہیں کہ یہ حضور ہیں اور آقا کریم کا بتاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو پھر ابو بکر کی زبان پہ تو سوائے سچ کے کبھی کچھ آیا ہی نہیں ہے تو حضرت ابو بکر اس مشکل وقت میں پھنس گئے ایک طرف محبوب علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسری طرف صداقت کا امتحان ہے عرب میں جب قافلے چلتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے تھے اور اگر کسی کو تن تنہا سفر کرنا پڑتا تو چونکہ جس طرح آج کل سڑکیں ہیں اس دور میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں تو جنگلوں کے راستے تھے صحرائی اور پہاڑی راستے تھے تو کچھ لوگ ان راستوں کے شناور ہوتے تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے مزدوری پہ اور یا جو ہے وہ مدد کے طور پہ ساتھ لے کر کے ان کی مدد سے وہ سفر کیا کرتے تھے اور ان کو عربی میں ہادی کہتے تھے گائڈ جن کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا تو حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ شخص نے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے حضرتبوبکر صدیق ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوئے اور پھر فورن کہا ہاضا ہادی را تل مست یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ لے کے جا رہا ہے تو وہ سمجھا کہ یہ کوئی گائڈ ہے لیکن سید صدیق اکبر بتا رہے تھے میرے دل و جان کا ہادی اور برشر یہی تو ہے نا تو سچ بھی بولا اور جو ہے وہ جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا تو کچھ لوگ سچ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے اور کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے اگر اللہ کسی کو یہ شان دے دے کہ اس کی زبان پہ سچ ہی آتا ہو تو اس کو دنیا کی کوئی اور شہر نہ بھی ملے تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے پہلی چیز جو حضور نے فرمائی سنیے صدق الحدیث اس کو جو ہے وہ سچ بولنے کی عادت ہو سچ بولنا کبھی کبھی بڑا اوکھا بھی بن جاتا ہے وہ بابا بھلے شاہ نے کہا تھا سچ آخ یا پانبڑ جب بندہ سچ کہے تو مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں اور آج کے دور میں جھوٹ کو فن جانا جاتا ہے لیکن جو حق کی راہوں کے مسافر ہوں ان کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ان کی زبان سے سوائے سچ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایک ایک میل اس سے دور ہٹ جاتے ہیں تو سچ ہی مومن کا مزاج ہے اور مومن کی زندگی ہے تو جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں ان میں سے پہلی چیز سچ دوسری چیز وہ حفظ العامانہ امانت کی حفاظت وہ امانت مال کی صورت میں ہو وہ قومی ملکی شخصی راز کی صورت میں ہو جو اللہ کے بندے ہیں وہ امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کیا کرتے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اگر کسی شخص کو نصیب ہو گئے ورنہ پیسے دیکھ کر کے تو بڑوں بڑوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں آج کل تو خیر لوگ چائے کے پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں آج کل تو جو ہے وہ چند ٹگوں پہ ایمان فروخت کیا جا رہا ہے حضور نے اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا یب من الاسلام اسلام اللہ اسم ہُوا من کمن القرآن اللہ رسم ہُو مساجد ہو وہ خراب من الحدہ اور پھر فرمایا تھا یسم ہو رج لو مومن و یم سافرا یبی اور دی نہو بیاارا ذمنت دنیا دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے لوگ ایمان بیچا کریں گے تو یہ آج دور آیا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اگر جھوٹ نہ بولوں اگر جھوٹی قسم نہ اٹھاؤں تو جو ہے وہ میرا سامان ہی نہیں بکتا واقعی تیرا سامان نہیں بکتا چونکہ تیرا مخصوم حرام لکھ دیا گیا ہے اگر تو سچ بولنے کی عادت اختیار کر لیتا تو اللہ سچائی میں وہ برکت رکھی ہے جو کسی اور شہر میں نہیں رکھی ہوئی ہے اس لیے ہر لمحہ ہر ساتھ۔ امانت کے اندر خیانت سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تیسری چیز وہ حسن الخلق اور حسنِ خلق اچھا خلق اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی اور برتاؤ کا اچھا طریقہ ہم نے خلق کا مفہوم صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کو ہنس کے ملنا یہ اچھا خلق ہے یہ خلق میں شامل ضرور ہے لیکن صرف ہنس کے ملنا اور پھر جڑیں کاٹتے رہنا خیانت کرنا اور پشت کے پیچھے جو ہے وہ غیبت کرنا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یہ منافی ساری چیزیں حسن خلق کی حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طرح سے ایک اچھا اخلاق اور اچھی عادات کا حامل ہو صرف مسکرا کے مل لینا اور باقی اپنے لچ انداز وہی رکھنا یہ حسن خلق کے زمرے میں نہیں آئے گا یہ حسن خلق کا ایک رکن تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل حسن خلق یہ نہیں ہے چوتھی چیز وفا تو مت اور لکمے کی پاکیزگی رزق پاک ہو رزق کی پاکیزگی اللہ کے قرب کا سبب ہے باطن کی روشنی اور اجالوں کا ذریعہ ہے اور دو کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے آقا کریم نے اشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کابت اللہ میں پہنچا ہے یہ مدو یا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے اللہ کا گھر سامنے ہے اور ہاتھ اس نے لمبے اشا سا آگ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے لمبے سفر کی وجہ سے حالت فقیرانہ بنی ہوئی ہے ہاتھ بھی لمبے ہیں اور کابت اللہ کے سامنے کھڑا ہے وہ ماتا مہو ہرامن وہ مل بس ہوں حرام ان وہ مشرب ہوں حرام وہ غزیہ لیکن جو کھایا ہے وہ حرام کا جو پیا وہ حرام کا جو لباس پہنا وہ حرام کا جو غذا دی گئی ہے اس کو وہ حرام کی فانہ یوستاب بول <لِذَالِك> حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی سفر کی حالت بھی ہے لمبا سفر بھی کاٹا ہے دکھ مصیبت بھی صحیح ہے کہوت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی اگر لوگوں کا حق مار کے غصب کر کے عمرہ کرنے چلے جائیں حج کرنے چلے جائیں تو تمہاری باتیں منہ پہ ماری جائیں گی یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا کہ لقمہ پاک ہونا چاہیے جس کا لکمہ پاک نہیں ہوتا اس کی اپنی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ پہلی شرط ہے زندگی کے اندر قبولیت دعا کی تو یہ چار چیزیں حضور نے فرما جس کو مل گئیں کون کون سی ایک بات میں سچائی دوسرا امانت میں حفاظت تیسرا اس خلق خلک اور چوتھا رزق کی پاکیزگی اس کے علاوہ اس کو دنیا کی کوئی بھی شے نہیں ملی تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہیں باقی کائنات کی ہر شے اس کے پاس ہے تو وہ کوڈی مل نہیں اس کا اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہ چار چیزیں خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے اب بد نصیب لوگوں کا مقصوم دیکھیے کیا ہے اربا من فی ہے منافقا خالصا حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں بخاری مسلم دونوں نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا حدیث صحیح ہے حضور نے اشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر چار چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے منافقا خالصا وہ خالص منافق ہے یہاں تو یہ لفظ ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ان صلاح و ساما اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے یہاں اتنے لفظ بیان فرمائے گئے ہیں ارباً من کننا ہے کانا منافقا خالصہ جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے وہ من کانت فی ہے خصلت و منہ نا خصلت من منفاق حتہ یادہ اور جس کے اندر ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس میں منافقت کی یہ خصلت ایک عادت پائی جاتی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو دور کر دے جب تک وہ دور نہ کرے گا اتنی دیر تک جو ہے وہ خصلت اس کے اندر جو ہے وہ منافقت کا سبب رہے گی پہلی چیز ازاحت دسا کا جب بھی بولے تو جھوٹ بولے آج میں اور آپ اپنے معاشرے کی ترتیب دیکھ لیں جھوٹ ایک فن عظیم بن کے رہ گیا ہے اور یہ علامت میرے اور آپ آقا و مولا نے جو ہے وہ بتائی ہے خالص منافق کی کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے مومن جھوٹ نہیں بولتا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے پھر عرض کی کہ حضور مومن بخیل ہوتا ہے کہا نہیں مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے پھر عرض کی گئی کہ, کہ حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ ہوتا سچا ہی ہے تو یہ مومن کی شان ہے اور منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے واحضہ واضا اخلافہ اور دوسری منافق خالص کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر پورا نہیں کرتا آج کل تو جس سے وعدہ کریں لوگ کہتے ہیں اللہ کرے وہ ماری جائے جس کو پیسے دینے ہو کہتے ہیں کہ وہ تو کسی ایکسیڈنٹ کسی حادثے میں فوت ہو جائے مجھے دینے ہی نہ پڑیں آج کل تو حالات اس سے بھی آگے جا رہے ہیں تو یہ منافقانہ روش ہے کہ وعدہ کیا جائے پھر اس کو پورا نہ کیا جائے تیسری بات وائز آحدا غدرا اور جب وہ کوئی عہد کرتا ہے تو پھر وہ پورا نہیں کرتا اہد کی پاسبانی نہیں کرتا غداری کر جاتا ہے جو عہد کیے ہوئے ہوں ان کو ہر صورت میں قائم رکھنا پڑتا ہے غزبہ بدر کے موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان ہو اور ان کے بیٹے یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب آ رہے تھے راستے کے اندر کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور اس شرط پہ چھوڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے انہوں نے وعدہ کر لیا عہد ہو گیا جب پہنچے تو اس وقت حضور علیہ السلاۃ اسلام بدر کے مقام پہ تشریف فرما تھے اور یہ بھی بدر کے موقع پہ اپنے آقا و مولا سے جا کے ملے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان اور ان کے فرزند ارجمند رضی اللہ تعالیٰ ہو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں کافروں نے راستے میں پکڑ لیا تھا اور ہمارا ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے تو ایک ایک بندے کی بدل میں ضرورت تھی اور کافر ساڑھے نو سو تھے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ تین سو تیرہ تھی اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو حضور نے واپس کسی کام کے لیے مدینت المنورہ میں بھیجا تھا حضرت عثمان تھے حضرت ابو البابا یا دیگر زیادی تو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی اور دو بندے مل گئے بہت غنیمت تھی اور معاہدہ کافروں کے ساتھ ہوا تھا مومنوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا لیکن آکا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے لیکن تم لڑ نہیں سکو گے معاہدے کی پاسبانی کا درس این جنگ کی حالت کے اندر آقا کریم علیہ السلط نے لوگوں کو دیا اور یہ میرے اور آپ کے آکا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہے آقا کریم علیہ السلام نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں وہ جا کے بھول گیا اور حضور علیہ السلام تین دن تک اس کے انتظار کے لیے وہیں کھڑے رہے صرف قزائے حاجت اور نماز کے لیے جاتے پھر آ کے وہیں کھڑے ہو جاتے اور تین دن کے بعد جب وہ شخص اس کو اچانک یاد آیا تو وہ پلٹا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں تو آکا کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو شرمندہ تھا حضور علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ کہا صاحب تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا تو یہ ہے ایک نبی کی زندگی کا رنگ اور منافق جب بھی وعدہ کرتا تو پورا نہیں کرتا جب عہد کرتا ہے تو عہد توڑ دیتا ہے وائزا خاصہ ماں اور جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے الجھاؤ اختلاف رائے یہ زندگی میں اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جائے کسی سے لڑائی پیدا ہو جائے تو اس لڑائی میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے بلکہ ناراضگی اختیار کر لی جائے خاموشی اختیار کر لی جائے اور وہ بھی تین دن سے زیادہ ناراض رہنے کا حکم نہیں ہے تین دن کے بعد فرمایا گیا کہ جو سلو میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ماں کی طرف سے فرق ہے باپ کی طرف سے سکے ہیں آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا شکر رنجی ہو گئی تین دن گزر گئے حضرت محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ امام حسین میرے بھائی بھی ہیں بڑے بھی ہیں پھر رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں تو اگر ناراضگی ہوگی تو میں جا کے سلو میں پہل کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں گھر سے چلے راستے میں حضور کا یہ فرمان آیا کہ جو دو مومن آپس میں الجھ پڑیں جو سلو میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا یہ حدیث یاد آئی تو واپس پلٹ آئے اور گھر میں آ کے کاغذ کے ٹکڑے پہ ان کو خط لکھا اور کاصد کے ہاتھ بھیجا کہ میرے بھائی میں تجھے منانے کے لیے گھر سے چلا تھا راستے میں حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا میں تو گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جنت میں جاؤں تو اس لیے آپ مجھ کو آ کے منالے میں ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں تو حضرت امام حسین آئے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیا تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے اربا فیومتی من امر جاہلیت لا یت حضور نے اشار فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو جہلیت کے عمر میں سے ہیں میری امت میں وہ موجود رہیں گی موجود رہیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں اور اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے لیکن جس طرح بہت ساری بری خصلتیں قوموں کے اندر موجود رہتی ہیں تو یہ خصلت جو ہے وہ قوم کے اندر موجود رہے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اس کا شکار ہوں گے یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان خصلات بد میں مبتلا رہیں گے جبکہ متقی اور پرہیزگار اپنا دامن ان سے بچائیں گے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان خصلتوں کے اندر مبتلا رہیں گے پہلی خصلت الفر و احساب حسب پہ اپنی خاندانی وجاہت اور پس منظر پہ اترانا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوتا ہوں میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ معاشرے کا کثیر طبقہ اپنے حسب پہ اتراتا رہا ہے اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا لیکن جو متقی اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ کبھی بتراتے نہیں ہیں دوسری بات و تان انصاب کسی کے نصب میں تانزنی کرنا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے ترا فلاں برادری سے تعلق ہے یہ تانزنی نصب میں یہ انتہائی مکرو اور برا کام ہے لیکن بہرحال اس امت کے بہت سارے لوگ اس فی بد کا ارتقاب کرتے رہیں گے وال استشقاء و بن نجوم اور استشقا بن نجو یعنی ستاروں کے معاملے یہ امت کے اندر ہر دور کے اندر جو ہے وہ موجود رہے ہیں ون نیا اور چوتھی چیز جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے سرحانے عورتوں کا بین کرنا تو یہ بین کا سلسلہ یہ انتہائی جو ہے وہ مکرو ہے اور شریعت نے ناپسند کیا بلکہ حصول نے یہاں تک فرمایا لیسام من درا بل خدا و شکل جیوبا و دا باول یہ صحیح بخاری کی روایت حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنا گرے پھاڑا منہ پر تماچے مارے اور جہلو جیسی باتیں کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ یہ چیزیں امت کے اندر ایک کثیر طبقے میں بارالموجود رہیں گے اربوں من کنفی ہے ہر رحمہ اللہ تعالی عل چار چیزیں اللہ اکبر جس شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آتش سے محفوظ رکھے گا وہ آسا مہو میں اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرے گا وہ چار چیزیں کون سی ہیں مم مالا کا نفس جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہی نہ یرغب جب کسی چیز کی طرف رغبت ہو وہ ہی نہ یرحب اور جب کسی چیز سے ڈر ہو اس نے پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا وہی نہ یشت اور جب سخت بھوک لگی تو اس وقت بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا وہی نہ یقب اور جب وہ غصے میں آیا تو غصے میں بھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اپنے آپ پہ قابو رکھا جو ان چار مواقع پر اپنے اوپر قابو رکھ لیتا ہے اللہ تعالی جلا شاہو شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور آتش دوزخ سے بھی اس کو محفوظ فرمائے گا اور ایک حدیث میں رمایا وہ ارباؤ من کنفی ہے نا شر اللہ تعالیٰ رحمتہ و ادخلا الجن چار چیزیں جس شخص میں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس کے اوپر پھیلا دے گا اور اللہ تعالیٰ جل شان اس کو جنت میں داخل کرے گا من آوا مسکین جس نے کسی مسکین کو ٹھکانہ دیا و راہ مضعیف اور کمزور پہ رحم کیا وہ رف کا اور اپنے غلام پہ ملازم پہ نرمی کی ان فکا الدین <الْوَالِدَيْن> اور والدین پر مال خرچ کیا تو یہ چار خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی خاص کرب نوازیاں نصیب فرمائے گا ارب من اوتی ہی چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو عطا کر دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی پہلی چیز لسان ذاکر ذکر کرنے والی جس کو زبان مل گئی وہ کلب اور شکر کرنے والا جس کو دل نصیب ہو گیا وہ بدنن اللبلائے صابرن اور مشکلات اور مصائب پر جس کو بدن صبر کرنے والا نصیب ہو گیا وہ زوجن لاتبی ہے خون فی نفس ہا ولا مال ہی اور ایسی عورت مل گئی کہ جو اس خامن کے مال میں اور اپنی جان کے اندر خیانت نہیں کرتی ہے تو جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی بھی بھلائی مل گئی اور آخرت کی بھی بھلائی مل گئی من سنن المرسلین چار چیزیں نبیوں کی سنت ہیں صرف ایک نبی کی نہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا اور حضور سے قبل جتنے نبی ہوئے ہیں، سب نبیوں کی یہ سنت ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں الحیا پہلی چیز حیا یہ سنت انبیاء ہے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد و من امن حدیث میں آتا ہے کہ حضور کمواری لڑکی سے جو پردے میں سمٹی ہو اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے حیا نبیوں کی سنت ہے دوسری چیز و خوشبو لگانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے وہ اور نکاح کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے و اور مسواک کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے من عادت المرے چار چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے ہیں کسی کو مل گئیں تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہو گئی وہ چار چیزیں کون سی انتقو نا زو جاتو سالحہ کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو سالحہ ہو پارسا ہو پرہیزگار ہو تہجد گزار ہو شب زندہ دار ہو عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے و ہو ابرارن اور اولاد نیکوکار ہو اولاد جو ہے وہ صالح ہو وہ خلاطا سالہ اور دوست اس کے نیک ہوں اس کے دوست جو ہیں وہ بھی نیک ہوں اور چوتھی چیز وہ یقون رزق ہوں فی بالا دی اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں رکھ دیا گیا ہو بیرون ملک نہیں بلکہ اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کے اپنے ہی ملک میں رکھ دیا اپنے ہی شہر میں رکھ دیا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے اس سنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں اربع من شکائے اور چار چیزیں بدبختی سے ہیں شقا سے ہیں شکاوت سے ہیں پہلی چیز جمود العین آنکھ کا جامد ہونا سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکے چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی حضرت امام ابو نعیم السفہانی ان کی ایک کتاب ہے مارک کا تو تصنیف شریف اس کا ایک جملہ مجھے اب یہاں یاد آیا آپ فرماتے ہیں لا خیر لا تب کی من خشیت اللہ اس آنکھ میں بلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے تو اللہ تعالیٰ جلا شان ہو بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا تو رونا یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاد فرمایا فل یدح کو کلیلم ولیب کو بہت تھوڑا ہسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو تو رونے کا حکم دیا ہے میرے رب نے حضرت داتا صاحب علیہ رحمٰ نے اس حدیث کو بیان کیا حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں کوشش کیا کرو تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو کہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہیں رونا نہیں آتا میرے والد بزرگوار ایک بڑی خوبصورت کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا اس کی عادت یہ تھی کہ وہ سخاوت بڑی کیا کرتا تھا اور ویسے بھی اہل اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ان کا چولہا گرم ہی رہتا ہے بابا بلے شاہ نے کہا نا اٹھ کھڑکے دکڑ وجہ تھے تتا ہو وے چولا. آن فقیر کھا کھا راضی ہوے وے بللا. تو فقیر کا مزاج یہ ہے کہ اس کا چولہ گرم ہی رہے تو جو بھی آتا اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے حتیٰ کہ مقروض ہو گئے حتہ کے وقت آخر آن پہنچا لوگوں نے کہا کہ آپ تو بابا جی جا رہے تو آپ اپنا قرض جا کے لے آئے سارے قرض اکٹھے ہو کے آ اور کہنے لگے بابا جی ہمیں قرضہ جو ہے وہ لٹاؤ بابا جی کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس وقت میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میرے مہمان بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد بازار سے ایک بچہ کوئی چیز بیچتا ہوا گزرا اس نے آواز لگائی تو بابا جی نے کہا اس کو بلاؤ بلایا گیا کہا یہ میرے مہمان ان کو دے دو تو بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے اس نے شکر کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کر کے یہ سودا بیچنا تھا میرا ایک جگہ ہی فروخت ہو گیا تو اس نے وہ سارا کا سارا سودا جو ہے وہ ان لوگوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ اتنا بل میرا بنتا ہے بابا جی نے کہا بیٹھ جو بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اٹھ کے کہا بابا جی پیسے بابا جی نے کہا یہ سارے لینے والے بیٹھے جب ان کو دیں گے تجھے بھی دے دیں گے تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں تو اپنی بیوہ ماں کا یتیم بچہ ہوں اور میرے گھر کا چولہا اس وسیلے سے چلتا ہے تو میں تو صبر نہیں کر سکتا وہ اٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا اچھا وہ رویا اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی پیسوں کی بابا جی کی خدمت میں نظر دینے کے لیے حاضر ہوا بابا جی نے جتنے بھی قرض خاتے سب کا قرضہ دے دیا اس بچے کو بھی دے دیا بچہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی دیر سے ہم بھی بیٹھے تھے تو کوئی نظرانہ دینے کے لیے نہیں آیا اس بچے نے جو ہے وہ ابھی ایک بار کہا تو اتنی جلدی انتظام ہو گیا بابا جی حکمت کی سمجھ نہیں آئی تو بابا جی فرمانے لگے تم بیٹھے تو تھے لیکن تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا ایک رونے والا آیا باقی کے بھی کام بن گئے تو وہ اس آنکھ میں بھلائی نہیں ہے جو خشیت الہی میں روتی نہیں ہے وہ کسوت اور دل کی کساوت دل کا سخت ہو جانا یہ کسی شخص کی بد ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل دل ہی رہے پتھر نہ کہیں ہو جائے وال اور تیسری چیز شقاوت ہے بد بختی ہے لالچ لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس ہرس نے اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تکوے چھین لیے ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا اللہ ہم سب کی ہرس سے حفاظت فرمائے چونکہ ہرس ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں رومی علی رحمہ جو مرشد قبال ہیں ان کا لہجہ دیکھیے کوزائے چشمے ہریساں پر نہ شدھ تا صدف کانے نہ شدھ پر در نہ شدھ فرماتے ہیں کہ حریس کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا صدف جب تک کناٹ نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے تو کنات جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے اور ہرس ایک بہت بڑی بیماری ہے اور آخری بات جو شکاوت سے ہے وہ طول العامن لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ ایک سیابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا کن فی دنیا کاننا کا غریب او میرے سبھی دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک کو بور کرنے والا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ ناجانے جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان نور دور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے واخر و داوانہ انلحمد لاہ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا ردوس میں جا کر دم لینا آفاک ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا